صلى الله وسلم على سيدنا الرسول وك فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان لا حبھی ین منو سل والے تسلیم سلاد وسلام یا سیدی یار سولہ والا عال گا یا سیدی یا حبیب اللہ سلا تو سلادی ہما سوکیا مکین کلو بل منی گرامی بالخصوص حامی حق و صداقت جناب مولانا نا غلام فرید سیدی صاحب موسن عال سنت میاں محمد فاروق احمد صاحب جبلا قریشی دیگر سامعین حضرات السلام علیکم دھنوٹ شہر دے اندر پہلی مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ مرحبا دنوٹ شہر کے اندر پہلی مرتبہ تبلیغ دین کے سلسلے میں حاضری دا شرف حاصل ہوا ہے دوست جناب اللہ داد صاحب اس جلس شریف دا اہتمام فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے دا صدقہ اللہ داد صاحب نو خاندان اس دی سونی جزا دنیا اور آخرت چتا فرما جب میرے کو تاریخ لینی سی نا جی گفتگو ہوئی کہنے لگے جی میں غریب آدمی ہاں تو تن بلا میں جناب اس واسطے میں آخیا جی دین دی کوڑ صرف پونی پھر میں آخیا میں اتو مائلسی چنا میں آ جاگا چڈو پر الحمد للہ میں وعدے کے مطابق جناب دے کوڑ حاضر ہو گیا ہوں اللہ تبارک و تعالا مین نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی شرطوں کامل نجات اور پناہ بخشے اور کلمہ حق دی توفیق عطا فرماوے دوستان گرامی آج اس اجتماع عظیم دے اندر جس اج لوگ کوئی ملتان شریف تو آ بیٹھے نے کوئی میلسی شریف تو کوئی نودرا کرمپور بڑی دور دراز تو دوست باب سننے آئے نے. اس اجتماع عظیم دے اندر جس موضوع سے میں کلام کرنی اللہ تعالی دی دی دی توفیق اس کل مائے کلمہ با کا مانا سبحان اللہ! یہ ہوئی کلمہ شریف جنو کوئی بسترے چک کے پڑھا آپ نیت پڑھنے ہیں اندر مانا دسنا اور کسان سننا ہے تو انج سمجھو گے اللہ تعالی کی مہربانی بھی اج نویں سروں پہ پڑھنے ہیں تھی جد سے اٹھو گے نا العزیز شاء اللہ عزیز بے جل تا زمیر گواہ دے گا بھی اج کل پڑے پڑیا اور باقی اس کلمے نا سمجھ لو نا تو سارا دین ہی سمجھ آ جائے امل کی بنیاد اقیدہ ہے اور عقدے دی بنیاد کلمہ شریف عمل دی بنیاد عقیدہ کی مطلب کوئی عمل عقیدے دی صحت اور تندرستی تو بغیر کوئی عمل عقید دی صحت اور درستگی تو بغیر مولا تعالی دی بارگاہ چاہیت مقام رکھد ہی نہیں قبول ہوں نہیں اقید عمل باطل ہو جلمی خلل عقیدہ ختم ہو تو کلمہ اقید دی بنیاد ہی انشاءاللہ اللہ صحیح کر کے اج پڑھنا دوستان نے گرامی انسانی طبقے نے چار ایک نے کلمے شریف دے چٹے منکر وہ تو ہوں کافر ظاہر دوسرے ایڈ کلمے نو صرف زبانی پڑھن آے تو جو کلمے میں ویچوں وہ دلوں نہیں منتے وہ ہوں نے منافق تیسرے ہوں جڑے کلمے نو پڑھ نے اور جو کلمے دے وچ ہے وہ دل منگے او ہوں نے مومن کی ہوں نے کلمے نڑن والا مومن نہیں ہوں کلمے منع آومن ہوں پڑھتا کلمہ منافق بھی ہے مومن بھی پڑھد منافک اتو تو پڑتا ہے مومن من کے پڑھتا ہے وہ تا مومن بن دا ہے مومن دا لفظ پیا ہے،, دا دا ہے منن مان مومن دا معنی کی منن والا یہ مطلب یہ نکلیا بھائی مومن اس لئے ہے جے کلمے جو کچھ ہے وہ من لو اتوں یہ پتا لگا بھی ہر کلمے پڑن والا جنت ہی یہ جڑا پانے آنے گل کلم مشہور ہے جی کلمے عرد. کلمہ جائیں پڑھ لیا وہ جنت جاوے گا یہ غلط گل ہے جا کلمے نو من لیا وہ جنت جائے گا ذرا ذوق بولو سبھا نلہ سمجھ آ رہی نے نا جن کلمے نیا جنت جنا تو تیسرا طبقہ ہو گیا مومن مومنا دے کلمے منگے نے چوتے لوگ ہوں نے جو کچھ توجہ نال چوتھے لوگ ہوں نے جڑے اس کلمے دے نال اپنے کامل مرشد دی نگاہ مبارک دے فیض تے نگاہ مبارک دی قوت دے نال اپنے دل نو غیرتوں صاف چا کر دے ایک نو وصال ایندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کلمے نال جنہاں من اپنے نو صاف چا کیتا ہے او ہوندے نے عارف بالله سبحان کون ہوندے نے ہاں وہ پھر کوئی نصیب والا بندہ ہوں اس کلمے اپنے دل صاف چکرے اور یہاں چر صفائی دی دولت جڑی نال کہ سب غیر نکل جاوے ہاں جی صرف ایک رہ جاوے باقی سب کچھ فنا ہو جاوے دل دی نگاہ ہر وقت نگاہ ایک دے ٹک جاوے توجہ ایک پاس ایک دات ہو جائے ان سفائی ہوا پھر بن جا آرف بلا سوفی بھی آتے ہیں درویش بھی آتے ہیں فقیر بھی آتے ہیں عارف بھی آتے ہیں اللہ دی مارفت والا بندہ ولی بھی آخر یہ سارے ایک شاید مختلف ن تو کلمے من ناف کرا یہ کون ہوں ہے؟ آرف آرف ہے. دل نال من مومن گل سمجھو نا حال غائب بیٹھے جا حاضر نہیں جی بیٹھے دل نال منع کون ہے مومن تو دل نس نال کلمے دھو آ جڑا وہ صاف چکرے من نو لیکن جہی یہ سفائی والی گل نے نا کلمے دل کری گل یہ بندے دے اپنے وس نہیں ہاں جی. جب تک کسی کامل نگا نگاہ تو مرشد کامل نہ پڑھاوے نا, نا. چیر اپنے آپ پرتیا مر جائے اس کلمی کبھی من نہیں صاف ہو سکتا میاں بات کرے ٹریکٹر ترقی لیا ردا بولو سبھا ملا سمجھ آ رہی نہیں نہ یہ غیر جڑا نا وہ تو من ناف کرنا یہ بندے د اپنے واسطے گل نہیں اندر واسطے کام مل ضرور چاہیے کام مل کامل رب کا بندہ کامل یعنی جڑا کسے پاسوں کسے غیر دا بندہ نہ ہوا نہ, نہ کسی دولت سرمائے کا نہ جائیداد نہ برادری دا ہر پاسوں ہر پاسوں دا من کٹی چکا تو صرف اور صرف مولا دی بندگی وسائی اے ہو جا کامل مل جاوے جائے کلمہ پڑھاوے تے دل صاف کر چڑ دوسرے لفظہ ہے کوئی خواجہ سلیمان پیر پٹھان وانگو لب جاوے تو پیا پیر سیال لب جاوے کوئی تاجدار گولڑا گو لب جاوے تے او اپنی نگاہ نار کلمہ پڑھاوے ہاں جی ایک نہ ہاتھ مبارک تھڑ کے ہاتھ مبارک پھڑ کے بیعت کر کے کلمہ پڑھاونا ایوی ہو رہے ایک خاص نگاہ فرماوے تو نگاہ نال رنگ چھوڑے تو کلمہ پڑھا چھوڑے پھر غیر نکل جاندہ ہے پھر اگلا پڑھنالہ آرف بلہ بن جاندہ ہے سبھان اللہ دورا جیندیاں بولو سبحان اللہ صدقے جاوہاں میرا پیر پتھان خجہ سلیمان توسوی دیگل سناواں ذرا بولو چل سبحال اللہ سدکے جاوا میرے پیر پتھان رضی اللہ پٹان نو تالان سرکار دے کوڑ ایک پتھان سن دیا سن دیا کو پٹھان صاحب آیا افغانستان چند بھائی ادھر کوئی اللہ دا درویش وستا تو سے شریف تلاش کرد کردیا کر آ پہنچیا کر لج پال میں جگہ جگہ بڑی تلاش کی مرد کامل مل جاوے جڑا رب سونے کا راہ چوکھا لیکن کسی پاس مینو اللہ کا فکیر نہیں لبا دس پیے تر کو جانا میرے پیر پٹھان نے فرمایا فرمایا یار اللہ د تے ہر تھان تے بیٹھے نے پر تیری اکھ ویکن والی کوئی سرکار نے کلمہ سرکار نے فرمایا اسان تیرا حصہ ازل تو لے کے بیٹے دس ہون لینے سارا کٹھا لینے یا دیر ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ لینے ارد کردہ کبلا میں کٹھا لینے سارا کچھ اکو بار ہی لین فرمایا پھر سوچ لچا نہیں سکے گا جان دے گی ارد کردہ سونے جی معشوق حقیقی خاطر جان جاوے گی پھر جان نہیں کیے تر جے پر لینا ایک کوئی میرے پیر پٹھان نے فرمایا پڑ لا جب میرے پیر پٹھان نے کلمہ شریف پڑھایا نال نگاہ کرم دی فرمائیے پٹھان صاحب وٹ کھا کے زمین جا گئے इंज तड़फन लग पा जिम्मे मछी तड़फ दिए तड़फद्या इंज उबल लग पा वे जिमें हांडी का पानी उबलद पता नहीं पीर पठान ने अपनी इश्क वाली निगाह मुबारक के कलमे शरीफ च की रख छ उही कलमा जरा तू मैनेित पढ़ने सू परवाह नहीं हूं पीर पठान ने पढ़ाया पानी, लग जे में कुई दा पानी प्याव बल प्या जिमें कोई हांडी का पानी पि उबलदा हूं आखिरकार गुलामा ने कडया बार रखिया तड़फ तड़फ के जान दे दी मेरे पीर ने फरमाया पचा सक्या। असादे खुला कर दे जाना हौली हौली दौलत ता फरमा इन्हें छेती की जान नहीं लै सकिया मुड़ खत्म हो गया हाजी सरकार और दफना छड़िया दर तवजो नाल समझी उत्तों चिड़ी बैठी सी दरखत चिड़ी उ कतरा पानी का उस तलाो लिया जिस तलाबर आशिक डिगा कतरा चुंज लुंज भरीय चिड़ी भी तड़फन लग पई उसे आशिक वांगों چڑی نو برادری بھول گئی چڑیاں بھول گئیاں درخت بھول گئے کھانا بھول بھول گئی تڑف دیے پہ آخر چڑی دڑفیا ذرا ہوش دراہوشائی اڈ کے جا بیٹھیو تے منار تے مولا ہے کہنا دے گھر دا مینار مل لیا ہر شاہ بھول گئی اس منار دے نال جاری لا لئی جدوں اثر دا ویلا ہویا اثر دے ویلا ہویا اسلے پھر اذان دی آواز آئی اللہ اکبر یا اذان دی آواز چڑی دے کنا وچ پئیے پھر چڑی وٹ کھا کے زمین تے آ ڈگیے اخیر اونے وی طرف گیا طرف گیا جان مولا نو دے چھوڑیے او خدا دے بندے کلمہ مرشد کامل پڑھا من انصاف چ فرماشک بول جائے ایک سونی یاد رہ جے خبان اللہ سدکے جا کر دے دروے تبجو فرمائیں سدکے جا رب واہدہ الا شریق مولا ایسے کلمے دن ادو صاف کر دیر ادو دک نگاہ کامل فرما چھوڑے ادو بغیر لکھ کلمہ پڑھیے لکھ کلمہ پڑیے کدی بندے کا من صاف نہیں ہو سکدا اللہ دی توجہ دھیان نہیں ہو سکدا رب وال ہر وقت نگاہ نہیں رہ سکدی جنہ چر کوئی کامل مرشد کلمہ نہ پڑھاوے سدکے جا بزرگ فقیر لوگ یہ کام کرتے ہیں اپنے جس تے نگاہ فرماو کلم ہی پڑھا چڑھتے ہیں ایک کلمے من صاف کر چڑھتے ذرا رجینا بول سبحان اللہ صدقے جاوہاں ہون بارال اساں اے دروے تھے ایک گل کر جاوہاں ضرور ضرورت اس گل دیوں دیئے کہ بندہ کوئی کامل ہووے بندگی کامل کرنا لا ہووے ذرا اے تھے تین بندگی دا مطلب بھی سمجھا چھوڑا سمجھاوہاں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ بندہ انواق دینی بندہ انواق دینی جڑا آپ نے مال ملک جسم دے اندر اپنی کسے شے دے اندر اپنی مرضی نال کوئی کام نہ کر سکے تصرف نہ کر سکے اپنے آقا دی مرضی پوری کرے ہاں میں جی مرضی قدم اٹھا اسی طرح کام کرے اسی طرح چلے اسی طرح سارا کاروبار کرے او بندہ بن دن فارسی در بیا بھی آخیا عربی دے اندر غلام بھی آخیا وے خدا بندہ ہاں جی غلام بندہ تے غلام بڑنا بڑا اوکھائی میرے سامنے ایک ناتھ خان ناتھ پیا پڑے د پیا غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے میں پتہ نہیں لفظ پیا بولنا غلام دا بننا کوئی سوکھا نہیں او دو رسول بن دئی جدو اپنے کسی کام در اپنی مرضی نہ کرے رسول اللہ دی شریعت دی مرضی پوری کر دے رجی دیا بول سبحان اللہ آسان آسان نارے مار ل نارے مارنے جلیا سوکھے گلام بننا کملی والے دا غلام بن قسم خدا دی کر کے آنا پھر کسی ہوگا نہیں ہر پاسو کٹی جانے وہ اپنے جسم چی اپنی مرضی نہیں کر سکتا تے مرضی مستفا دی تلاش کر دے کپڑے بھی اپنی مرضی پائی نہیں سوچا قدم اٹھا نہ کاروبار اپنی بوش کی مرضی کرنے یا اپنی مرضی کرنے سا کتوں رسول کے گلام رسول غلام آئی جا میرے علی آئی جا حضرت بلال آئی बोल सुबह बंदा कामिल रब जाव बंदिल होने अपने हर काम अपनी मर्जी न करे कामिल बंदा कामिल जास्तान झुक जाए बंदा दोवे जहान कर जा कलंधर इकबाल लाहौरी फरमा सुनावा اقبال لاہوری فرماندے کی کیمیا پیدا کو نے مشتے گلے بوسا زل بر اقبال اپنی اس مٹھ مٹی دمیا بڑا کیمیا جی لوہے تانبے پیتل لگے تے سونا کر چڈ دی بن इकबाल बने, बने के पर बोसाजल बर आस दान कामिल किस कामिल आस्थान तोस दे کسے کامل مرد خدا دے کامل بندے خدا دے بوسے دے درد دے ان دی خدمت کر او دے اگے فنا ہو جا رول جا تیر نگاہ کرم دی فرماوے گا تیری مٹھ مٹی نو سونا چا بناوے گا میاں صاحب آرے فے کھڑی فرما ہوں گا ہی تیرے وچ سونا او نظر نہ آ نہ آنجو ہنجو, دا ہنجو دا پانی دھو یار ریت مٹی رو مرد ملے دے درد نہ چھوڑے ना छोड़े औगन दे गुण करदारमिल मुहम्मद ब शाय लाल बलोन पत्थरदार रजिया बोल संभाल ला ادھر کی مطلب دا شیر دا مطلب بھی سمجھا چنا سمجھا لوگی دے ہیں آ کے مرد ملے تے پھر درد نہ چھٹے کیمیں ہو چڈے کھد آر کڑی فرما یارا جدو کوئی مرد مل جی پھر درد نہیں چڈا پھر درد بے کیونکہ بے درد بنتا ہی نہیں درد مل گئے پھر چھٹا ہی نہیں پھر درد نہ ہی پھر درد سونے رب دا، درد قوم دا، درد حضور دی امت دا، درد نبی ہر وقت پھر درد نہ لگا رہن دا، فکر لا لال چھٹتا فقیر اللہ کا فرماندنے مرد ملے دے दर्द न छोड़े औगन दे गुण करदा कामिल लोगी लाल कामिलदाय बण पत्थरदार अगे सुनी आपा बयान नहीं करना कलमा दिल साफ कर छोड़े آرفان کا مقام ہے اسان کلمے کا وہ مطلب بیان کرنا ہے جسا اندر کل میں نو من لو اومن بنیے مومن مومن بنیے پتا لگے جی ہے شکر پڑیے جی نہیں تو کوشش کریے راجی دیا بول سبھال اللہ اور توجہ لالگل سر کے ایک کلمہ زبان لال گل سمجھی سڑکے جاو یہ کلما زبان پڑنا ہو رہی دل نال مننا سخی سلطان بہو فرما دئی فرمایا زبانی کلمہ ہر कोई पर्दा पर दिल का पर्दा कोई ओ दिलदा कलम यार आ برف پڑتے پڑتے دل کا کلم یار آرف پڑتے کی جانن یار گلوئی ہو کلمہ اے دل دا دے اچھے زبان ہی لینا ٹھوئی ہو ایک کلم میں پیر پڑھایا پڑھایا اے کلمہ کلم میں نے پی پڑھایا تے میں تو سہاگن ہوئی ترجیندے بول سبحان اللہ سبحان اللہ او خدا دے بندے اے وی پی اے وی پیر بل پیر سلطان باو سرکار جڑی گل کیتی اور سے کلمے دی کیتی اے جڑا مرشد پڑھا تے من صاف چا فرماوے وے میں تینو گل سناواں اپنے ایمان ایمان والے کلمے دی جڑا بندے نو مومن بنا دے آجی اس کلمے شریف لا الہ الل اللہ محمد الرسول اللہ اس قلم شریف دی اور تشریف کرن لگا ذرا توجہ نال سمجھنا ادھے دو حصے میں ایک حصہ لا الہ الا اللہ انو توحید آکھ دینے دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ انو رسالت آکھ دینے دو حصے نے اس کلمی شریف کے آپ پہلو لا علاح اللہ پھر محمد رسول اللہ پہلو لاح اللہ آنا لاح اللہ جدو یہ مطلب مانا ہوں ترجمہ جڑا آم اصا کرنے لاح اللہ, اللہ, اللہ کوئی عبادت دائق نہیں مگر اللہ کوئی معبود برحق حق نہیں مگر اللہ حق عبادت دائک صرف اللہ اور توجہ فرمانا اس کلمی شریف پہلا حصہ جڑا ہے دے پھر دو حصے پہ نہیں ایک حصہ لا اللہ لا الہ نو نفیہ کھا جاندئی الا اللہ نو اثباتہ کھا جاندئی لا الہ دا مانا مطلب ہندہ انکار, انکار انکار انکار اللہ دا مطلب اقرار لا الہ نہیں ہے اگے اللہ ہے ہے نہیں انکار اقرار نفی اس بات نہیں ہے دو میں رڑ دینے تا توحید جا بڑھ دیئے توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ خدا دے بندیاں توجہ نالگل سمجھیں اگر خالی انکار ہوئے انکار ہوئے آنکھیں خدا ہے ہی نہیں پھر تہریہ بندائی سینس دان بندائی تے دہریہ بندائی او آنکھ دے خدا ہے ہی نہیں اے دنیا اے میں پہی تر دیئے تے چل دی رہنیتے چل دیئے پئی فلسفی تے سینس دان دہریہ دے دا ندریہ ہندائی نہ مراد انکاری انکار رکھتے نہیں کرار کر ہو نہیں وہ ہاکار دان فلسفی ہے اللہ میرے پیر امام میرے حضرت شیخ امام غزالی رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام غزالی رحمت اللہ علیہ سرکار جنہ دارے کلندر لاہور ہی لکھے آئے سڈا کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے جواب شکوا دن نے رہ گئی رسم ازا روح ہے بلالی نہ رہی رہ گئی رسم ازا ارے روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی اوہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جناد بارے ہاں جی دو گندیاں دا ودی رام اشرف علی تھانوی اپنی کتاب امداد المشتاکچ ہے حضر نبی پاک سرکار جدو شبے میراج تشریف لے گئے حضور سرکار نے اپنے اپنے جناب امام غزالی سرکار تھا امام غزالی نو حضور نے اپنے غلام نو حضرت موسیٰ قلیم دے گے پیش فرما فرمایا کلیم ویخو سی تھی امرے گزالی ورگا ورگاوی کوئی ہے اس دی۔ دو دے وڈے جناب اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب درد لکھا جی امداد پاک فخر پیک کرتے سن میرا نبی ناز کلیم دے گے کلیم وے دے سیطا دی تاری گزالی ورگا ورگاوی کوئی ہے وہ امام گزالی رحمت المنت دلال کتاب درد سائنسدانہ فلسفیا آپ نے کافر لکھا جی انہوں نے تین کفر لکھے نے جنہوں ایک کو فوری لکھیا کہ نا مورا جہاں نو قدیم سمجھدے نے آندے نے دے پیچھے کوئی اوہ جی طاقت نہیں جڑی چلاون والی ہوے جڑی بناون والی ہوے میں چلدا ہی پیا تے بنددا ہی پیا تے مکھدا ہی پیا اپنے اپ پیا ٹردا ہے کساں جی علامہ اقبال قلندر لاہور بھی یہی گل کر گیا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ مت بول گیا ہوئے اقبال فرماندا ہے تعلیم پیر تعلیم پیر فلسفائے مغربی ہے یہ تعلیم پیرے فلسفائے مغربی ہے یہ ناداں ہے جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی اس دور میں شیشہ عقائد کا پاش پاش اقبال فرماندہ جڑی نو تعلیم آئی کلی ہے سائنس والی یہ مراد انگریز جڑا پڑھا ہے پیا وے ان کا مطلب تعلیم آد ہے اس کا خلاصہ ہے کہ کوئی ہستی تلاش کرو ہی نہ رب ہے ہی نہیں ہاں جہے لبتے جی سائنس پڑتی پی اوے خدا کا تصور لوگوں کے دماغ نکلتا جا رہا ہو جی تصور ہی نہیں رہا کاروبار کسی کام کے اندر خدا نخل دینا بھی گوارا نہیں پکڑتے خدا دین نو دخل دینا گوارا نہیں پیکر دے اللہ دیا بندیان توجہ لالگل سمجھی لا الہ پہلوں انکار اگے اقرار انکار ہووے خالی تے مسلمان نہیں بندہ خالی اقرار ہووے جھوٹے بھی من نہیں جاوے سچے بھی من جاوے کفر بھی من نہیں جاوے اسلام نو بھی من نہیں جاوے پھر انکار کوئی نہیں خالی اقرارے پھر مشرق بائی بئی مان منافق کئی پھر مومن نہیں بن سکدا مومن ادو ہی بن گئی جدو خیر کا انکار میں تین ایو نہیں تو کلمہ اج ن سروں پڑے گا کسی پڑھایا ہی کوی سکھایا کو نہیں हां जिम आपने टेप भी भर ली टेपर हार दो नहीं भरे फिर तो भरे फिरने तू मैं बने फिर हम केसर पता कौन भी वेचकी आप पता कौन वेचकी है झल्या ईमान के लिए जरूरी है इनकार भी हो इकरार भी हो نفی بھی ہووے اس بات بھی ہووے نہیں بھی ہووے ہے بھی ہووے سخی سلطان بہو دی دبان سمجھاوا سنا چھوڑا تراجین دیا بول سبحان اللہ سلطان فرماندہ اللہ اللہ او چمبے بوٹی ات مرشد من وچی جی لائی او او او نفی اس بات او ملیا, ملیا نفیس بات دو یار پانی ملیا ہر لگے ہر جائی ہوئے مشک مچایا جد ف آئی او جیو سب چالو ایک مل پاؤ تو بوٹی لائی خدا دے بندے سد کے جا انکار تے اکرار دون رلتے نے مومن بن دے ہن میں دسا انکار کا کرنا سمجھاوا سن اتوت معبود غیر دی ہے لفل آخر نفی ایتھے غیر دی نفی آئی انکار غیر, دا کرنے غیر دے وشتیہ غیر مقابل کون خدا دنیا रबर है एक रब इैर की नफी करनी है क्योंकि जबादत लायक जिन्हों समझ जाएगा वो गैर होना है और, और रब का अपना नहीं हो सकता रब का अपना कौन हंब रब का बंदा हो रब का सज्जन हो रब का अहल हो रब वाल होली हो रब का रसूल हो रब दर्शन वाला हो रब इाहल लोग राह द माना करते आखे कोई रसूल नहीं कोई वली नहीं कोई प्यारा नहीं कोई नबी नहीं चगड़ा पुत्रा को चवलो और मत मारी एर दी नफी सी तू नाल अपू रख लिया जे अपनी नफी करनी फिर रब तक कि पहुंचेगा तैन गैर से अपने का फर्क समझावा रबर होब रब दैर होीब होब तो दूर हो जाए होवे जेदी होब रखे रब न बुगत पै जा रब का दुश्मन बन जावे हाजी खुदा दे बंद आज जिन्हू वेखे रब भुल जा रब का गैर ही जिन्हू वेखद्या मौला याद आवे جنوں ویکھ دیا مولا یاد تے رب دے قریب ہو جاوے جدی حب رکھیں تے مولا دی حب مل جاوے वो रब का अपना ही जरा गैर समझेगा इमानों फारग हो बैठेगा कभी रब तक नहीं पहुंच सकता हजी जाहे लोग अल्लाह के प्यार अल्लाह वालू भी गैर समझी खड़े ने मैं क्या झल्याैर होंगे रब उन्होंने दुश्मन आखना सी कभी दोस्त नहीं आखना सी तू मैं अपने तू मैं अपने दुश्मन में गैर आखने कभी दोस्त नहीं आखते रब की फरमा بولھا قسم خدا کی کر کے نہ رب فکیر بوا چیے نہ دیج نہ رب لب گا ای بان بندہ ایڈا راندہ جاندیا بندہ میں جی وہ تو غیر تو مغیر کی بات کرتے ہو رب دیر بو جا نہیں توجہ نہیں فرمایا غیر دے جا سکتا بندہ میں دس نہ مراد مب تک اپنا ناستے کو سان بھی دس مل کل جائی رب گہر آ جب گہر نے تو ہوں ایمان نار دس بت دار اللہ کا دشمن بنا دینا بت دے اور اب تو دور ہو جا بہت نہیں بت نو تو نت پہ مطلب ہے عزت رب دے پیارے محبوب خدا روزانو ویکو اللہ یاد آئے یہ شان رب د دی اللہ کڑان فرمانا مئی رسکار اللہ اللہ سونا فرماند جن رسول کا حکم منیا ہونے او اللہ دیا او او جن رسول کا منیا انہ کا منیا وہ جتے رب دے دے حبیب دے حکم فرق نہیں محبت ہو سکتا جنہیں حبیب خدا نال حب پائی ہے نا, حب نا حب جنہیں حبیب خدا دے نام پاک دا ورد کیا نے رب نام دا ورد کیا تبجو نال بول سبحان اللہ جی دیا جی دیا خاجا محمد یار فریدی فرماندہ ہے محمد محمد مد پکے دیں گزر گئی موہم مد موہم مد پکے دیں گزر گئی محمد محمد, محمد پکی دے گزر گئی نال کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ آساد محمد مد موہم مد پکین دے گزر گئی رجندیا بول سبحان اللہ ادر ویخ خاجا خدا بخش خیر پور ٹامی وال سرکار یافتر سن خاجہ جمال اللہ ملتانی اپنے مرید نال لے کے دریا کنارے کنارے پڑے نہیں اگے بیڑی کوئی نہیں کشتی کوئی نی آپ مرید ن فرما نہیں मैं करागा या खुदा या खुदा तू आखने या खुदा बख्श या खुदा बख्श आप ट पवाने पानी के उ चले जावे सरकार अगे कदम मुबारक रखे आप या खुदा या खुदा प्याखदे ने मुरीद पिछों या खुदा बख्श या खुदा बख्श प्याखद पानी की सत्ता देते टुर راہ مرید مریت دل چل ہے آپ خدا نو یاد پیا کر دے مینو اپنے دلائی کلاوے हाजी मैनू खुदा देव तो दूर की थी खड़ा है मुर्शद बस इतना ख्याल आया है। पानी गाटे घाटे आया है। बचा भी फरमाया की आई बनया लजपा ख्याल आया सी आप खुदा भी कृपया कर दे मैनू अपने ना छू खाजा खुदा बख्श ने फरमाया झल्या खुदा बख्श तई पहुंच لی خدا تو بولا پے خدا خدا دے بندے آ کے جا ان واقعہ کتاب دا حوالہ بھی تے بابے دا نام بھی سناو بابا کچھ چھوٹا نہیں حضرت جند بگدادی رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار دا بالکل ایوک الور قبور رسال امام عبد الغنی نابول سیر اللہ علیہ جنہ تو دیوبندی بڑےلوی سب فتوی دن نے امام عبد الغنی نابول سیر اللہ علیہ دیا کتاباں فکی بھی سن درویش بھی سن آر ایف بھی سن سوفی بھی سن محدس بھی سن امام بھی سن ہر سفر کا مال گزرا ہے کش فنور رسالے بالکل واقعہ لکھا جی خاجا خدا بخش بہ آپ سرکار نے وہ فرمایا سی اپنے مرید نمایا تر جی یا جنید یا جنید جن میں کرا یا اللہ یا اللہ توجہ نہیں فرمائی روق نال بول سبحان اللہ خدا دے بندے جن نے رب دے غیر تے اپنے فرق نہیں نہ رب, رب فرق نہیں سمجھا رب دے اپنے انوی غیر اپرے پاس رکھ دام مراد جا ماریا گیا ہی. تے روک دا فرد تو وہ نہ جانی بڑے چگل چگڑا تین نہیں ربے نے ربے جہن سجن جہے ہیں جی ان بےلی نے لگا کی اتنے گل بنے گی جی انہوں نے بھی غیر رب اپنے غیر انکار ہاں میں قرآن چڑھ کے دینا جی بولو سبحان اللہ سدم و تسلیم رب سجد کروایا کہ نہیں اچھا سجدے تو روک دن کرائی کھڑا اتے کروا پیا رب خالی توجہ رب اوے تے غیر دا فرق سمجھایا شیتان سمجھتا سی یہ سارے غیر نے جبریل جن منو پیا نا سجدہ کرو یہ غیر نہیں ہی آلاللہ! آلاللہ! آلاللہ! آلاللہ! آلاللہ! فرمائی جی غیر ہوں تو سجدے کیوں کراؤں گا توجہ سباہ دہولا شریک دیتھے غیر دی نفی کرنی ای. دی غیر تو نفی کرنی ای. اچھا پھر ایک سوال اٹھتا ہے اور سوال بھی سمجھاوا جواب بھی ادھر سوال اٹھتا ہے جی حضرت عیسا علیہ سلاد و تسلیم سلیم نو. عیسائی خدا منگے خدا دا پتر منگا دی اما جی ربز بلا احمد گھروالی آخر ہوں حضرت عیسیٰ علیہ والے و تسلیم وہ محبوت منی کھڑے نے عبادت دے لائق منی کھڑے نے تے فیر جناب ہوں حضرت عیسا جیڑے نے انہوں منیے کہ نہ منی میں جس کا انکار اتے کرنا ہے نا وہ ہے عبادت دلائق نہیں سمجھنا کا لائق حضرت سیدنا نہ عیسا علیہ سلاد تو و تسلیم دی. اللہ پاوے اللہ او عبادت کرتے نے لیکن اللہ تعالی نے حضرت عیسا علیہ السلام نا غیر تو کسی تھان سے نہیں تو میں حضرت عیسا علیہ السلام نو اللہ دا نبی منیا کہ نہیں بولو بول بولو بولو منیا نا ایسا منیا اللہ دا نبی اسا کافر کیوں نہیں وہ مننے نے پتر نوزب اللہ وہ من نے خدا غیر مننے اسان آپ منیا توجہ نہیں فرمائی غیر بھی نفی کرنی سی آپ مننا سی ان اور رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو غیر کیوں نہیں فرمایا اس واسطے نہیں فرمایا کہ حضرت عیسا علیہ اسلام دے بارے عیسائی ایک خیالی نظریہ رکھتے سن ایک حضرت عیسا وہ نے جڑے اللہ دے نبی نے دوسرے وہ نے جڑے, اونے جڑے اونے دوسرے جڑے دے خیال اچنے حقیقت حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے ہیں خدا کے بندے ہیں حقیقت ہے ہوں عیسائی نے ایک خیالی عیسا بنایا ہوا کہ جنو سمجھتے ہیں خدا کا پتر وہ او ہوں حضرت عیسا نہیں نا توجہ نہیں فرمائی اون دا خیالی عیسا خیالی عسا رب دا غیر حضرت لگی گل غیر جن نفیت رکھنا ہے نا لا علاح جدو آخنا تو عبادت لائق نہیں سمجھنا انکار کرنا وہ خیالی عیسا رکھنا توجو نہیں فرمائی آمد. کی مطلب عبادت کے لائق نہیں سمجھنا جہڈے حضرت عیسیٰ اللہ دے نبی نے انہاں نو تے انمے دے اگے رلا کے رکھنا ہے جی حضرت محمد رسول اللہ پڑھنے آ حضرت عیسیٰ نو بھی روح اللہ آخرا پڑنا ہے رسول کھنا پینا روح اللہ آخنا پین اللہ کھنا آخنا پینے خدا دے خدا صرف غیر دی، نفی ای، نفی غیر دی کرنی رب دے، اپنے آدھی نہیں کرنی، اپنے رب د اپنے جڑے رب دیں وہی تو راہ نہیں تو راہ رب ماری جانا وے پھر رب نہیں لب سکدا میاں سب بارے پھر فر کڑی را دے را دے, راب دے ہر کوئی آکھے تو میں بھی آدھے راد را دھ ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی یا را دے مرشد باجی رات نہ ررسے بچ را دے دیا بول سوال اللہ خدا دن سدکے جاؤں رب واہ شریل نہیں لائق نفیے ضرور رکھنا وے رب دے اپنے اپنیا نفی نہیں کرنی جا رب سونے دے راب والے جنہ دی حب رب دی حب ہوبے جنہی تا تب کی بات جنہ دی, دی دید رب دی دید دی اور جنہ دا جلوہ مولا کہنا آپ کا جلوائی جنادہ قرب مولا اے کائنادہ قرب ای صدقے جاوہ اے دروے ایک صدقے جاوہ ایک بی پاک دا واقعہ قرآن بیان فرمائے جدا نام حضرت آسیہ سی فراؤن دی گھر والی سی قرآن بیان فرمائے جدو چو میں خاک کر کے فراؤن سٹ دیتا ہے بی مولا دی بار گاوج فریاد کر دیئے رب ابن لی تن فی بی, بی رب دی بار گاہ فریاد کر دیے مول میرے پرور دارا میرا اپنے کول جنت گھر بنا دے اپنے کول جنت حضرت آسیا فراؤن دی گھر والی دعا کیتی ہے رب اپنا قربتا فرمایا سو کیا مت والے اندر حضرت آسیہ پاک محبوب خدا دی گھر والی رب محبوب دی گھر والی بنا کے دسیا سیا میرا تل ہی نہیں میرا مکان تھا ہووے ہو کوئی میرے ہووے میرے حبیب دے نیڑے ہو جا سمجھی میں خدا دے نیڑے بیٹھی ہاں کی مطلب رب لا شریک دے جلوے پویں گی پئی ذرا توج نال بول اللہ او خدا دے بندے آ ہوں غیر دی نفی کرنی اتنے نفی ضرور کرنی اوو چیزاں رلاک انکار بھی غیر دکرار حق کا ہو تود بنے گی جی بندہ انکار تبجو فرما انکار, انکار ضرور غیر کا کرنا ہے اللہ دے پاک نبی جتنے بھی آئے نئے جن بھی نبی رب سونے نے بھیجے سن اور سارے کلمان ہوئی لے کے آئے نے اللہ اللہ خالی کوئی نبی نہیں لے کے آیا نال ضرور را ہے لا, لا, لا بولو بول بولو, بولو نال ہر نبی لے کے آئے اسے انکار دے امتحان نے ایسے انکار جنگ اسے انکار دے اوتے امتحان آزمائش مسیبت پریشانیاں نے رشتہ دار بھی ٹوٹ جی غیر بن لا الہ لاحد جے لا الہ نہ ہوے خالی اللہ دے کوئی کافر نہیں ہو لڑدا میں توجہ ਨਾਲ گل سمجھی حضرت سیدنا نوح علیہ الصلات و تسلیم سیدنا نوح علیہ الصلات و تسلیم تو سلسلہ شروع ہوئی اے لا کفر دا کفر دا شرک دا سلسلہ اوتھوں ہو شروع ہوئی حضرت نوح تو پہلو صرف ایک کی امت ہوندی سی مسلمان نہیں اون سن کافر نہیں سنون دے جنہ نبی پہلو آئے سن اوناں ਨਾਲ کوئی امت نہ لڑی اگے ہےضرت سلام مشرق سن کافر سن بےانا اللہ اللہ بھی کرتے سن بن بھی رکھی کھڑے سن غیران بھی رکھی کھڑے سن رب دے پاک نبی نل السلام آئے فرمایا لا اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، جدو جناب علیہ سلام کو دشمن بن گئی ہوں مسیبت کے پہاڑ ٹوٹ پے حضرت آدم علی سلام دکھ نہیں آئے کیونکہ اس لیے ہے ہی نہیں سن حدرت دریس تے نہیں آئے حضرت شیش نہیں آئے حضرت سی دان نو علیہ سلام سلسلہ شروع ہو حضرت نو علیہ سلام قوم پتھر مار مار کے دب دکھیوں آنا دا انکار کیوں کرنا خالی اللہ اللہ کر جایا کر نال جڑے دے رگڑے پٹی کڑاوے بڑا کم خراب کرنا چپ کر جائیں نہ کر اللہ اللہ تھی کر کرتے رہنا جان کوئی باپ اور خدا نہیں کوئی معبود نہیں برحق سے باقی سب جھوٹے نے میں جھوٹنے اس بت نظر سجدہ کر کے اٹھنے اگلے دن جک جانے آ پچھلا سارے ناراض نہیں ہوں ات اٹھنے آجے تیو جانے سارے پچھلے دو ناراض نہیں ہوں کہ خدا منگنا وے جا آخنا وے صرف दे, बाकियों इनकार जनाब जी हाँ जी रू पत्थर दे दब देना अपने दिहाड़ दयाड़ प्यार फिर उठना दे फिर मौलाए कैनातान लाई ला ہوں سمجھی درا میں اقبال کلندر لاہوری گل پڑی ہے تھوڑا اللہ، اللہ، اللہ، اللہ. وا اللہ، اللہ. کلندر اقبال فرما ہے چگو یم من بلرزم چگو یم من مرسل بلرزم کہ دانم مشکلات لا اقبال ہے ج میں آنا میں کمبڑ لگ جانا مینو دہشت دہشتاری ہو جی کہ میرا جسم کمبڑ لگ پہ وہ اقبال کیوں کہ دانم مشکلات لا ارارا مینو پتا لا علاقے چشتی شراب پی میں کیا جناب تیرا پی بوتل لے کے دن <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> آنا دا رہا وہ جرابی ہوش نہیں اکبال کوم ن ہوش دیا فرمائی میں کیا بے وقوفا شرابی دی ایک وقتی نماز نہیں ہوں اقبال ہے میں لندن چ کے سات نہیں چڈی کنیا جلندر اقبال فرماندہ ہوا میں گرچ فی شمشیر کی زمستانی ہوا میں گھر چمشی کی تزی ن چھوٹے سلندل میں بھی آ سارے گا ل میں دلند کے سردیاں دی ہوا तलवार वागो कटनी सी मैं तो उथे भी ताजत नहीं छी भाई इकबाल क्यों अंदर तार हो रूमी हो गजाली हो के राजी اتار ہو رومی ہو گزالی ہو کے راضی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آر گائی مرے اتار تومی تے تزالی تے جامی ورگے ہکا ایک اور مارف نو جانا والے منجیات نہیں بنتے رج دا کے ڈٹ کے بول سبحال مرے ستے سوئی جتیا ندوں حقیقت سمجھ آجا خواجہ محمد یار فری نہیں فرما سونا ہی بن گئے ہیں نہ سونے سے آل دل سونا ہی بن گئے ہیں نہ سونے سے آل دل اس لیے میں سوتا ہوں کسی نوہ گھر کے پاس روپ کی سختی بنا داری سی. پتر غازی شہید مارن گیاجپال کتری نتے تلک لایا سایا سنگوٹ ہندو والا کسیا سی. ہندو کی شکل بن کے ہندو نارن گیا کڑائے یونیفارم بھائی شہد ہندو کے فتنے نکاو دی خاطر ہندو د روپ گیا کلندر یہودی کا فتنا مقام کی خاطر روپ جا کھلو جاؤ پترو چکیا میڈیکل اکبال کالجالسٹی میں کٹی ویخیا جی میں کرتا کیمان دال اکبال آلس حاضر شکستم ربودم دانو دام شی گسستم خدا داند کے مانند براہیم چر بنا رے وے نشستم بولھا ملا ہر پارسی بند بیٹھے تو ہیں لیکن زیادہ نہیں سمجھتے اس واسطے کہ اٹینشن سٹن چیز سمجھنے آخر میں نے تلس مل میں ہاض راش موجودہ تور کی نئی تعلیم جو آئی ہے جادو یہدو نوڑ دتا ہے رمودم دانا دامس گسستم میں نے دانہ اٹھا لیا ہے جال فاڑ دیا ہے جس جال اور دانے کے ساتھ مسلمانوں کو کافر پنسا رہے تھے واہ واہ اقبال واہ واہ جینیا بول سبحان اللہ خدا دانت کے مانندے براہیم ہاں اکبال میں کل آد سبحان اللہ بال فرماتا ہے میرا خدا جانتا ہے Allah. کہ میں حضرت ابراہیم کی طرح اس آگ میں اس آگ میں کتنا بے نیاز ہو کر بیٹھا ہوں یہ مطلب آدھا میں تعلیم نہیں سمجھی میں تے اگ سمجھی جی حضرت ابراہیم چکیا گیا سٹیا گیا میں گیا ہاں میں طلب طلب کو نہیں سی بھی یہ کو تعلیم ہے اللہ اگر بولتے صحیح سبھا کیونکہ میرا اللہ سونے مہربانی دستور گلوں سناونیاں ہو جیڑا کسے پاسوں نہ اللہ کی مہربانی میں کشمیر تک جو گیا جیب بھی گیا انہیں آخیا یار راکی چشتی گل کرنا ہے جیڑی کسی نے کی سٹ سال دا بابا گل سنے تو آدھے امام لال یہ فکیر دیا گلانے حقائق فکیر للہ تو میں فقیر نہیں مین کسی کسی فکیر کے جوڑے سی کا موقع ملے تو اس سارے راج کھولے توجہ سبحان اللہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیر ہوگی تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیر ہوگی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے رول سبھال اقبال فرما دنا میں مسلمان میں, میں, میں کمبن لگ پینا اقبال کیوں فرما کہ نم مشکلات لارا مینو پتا ہے لا الہ نال مسیبت کی مشکلات کی آ بلا تالی پڑی کھڑیاں نا ہاں جی میں تھیلو آخیا بھی کل میں پڑھنا ہو رہا مننا ہوں سن جدوتل انکار جدو اس وقت امتحان آ سختی آردری ناراض ہو جان کوئی اللہ دے نبی کوئی چیخ گئے نہیں لا علا جدو آئے خالی اللہ لا کن دے کوئی نبی چیخے نہیں گیا قسم خدا دی کر کے آلہ خالی اللہ اللہ کن دے کوئی نبی نہیں جے گیا جدو اللہ دا علا لے سن پھر حضرت ابراہیم ورگے نکھے چ پایا گیا خدر سیدنا ابراہیم خلیل جناب ابراہیم خلیل اللہ صلات و تسلیم آپ مبارک دور پی گیا خشک سالی آ گئی نمرود خدائی دعوی بیٹھا سی اپنے آپ خدا آگ کی بیٹھا سی ہوں آتا پیا ونڈتا سی لوکی جمے سن آٹا لائن سی پہلو سجدہ کرو पहलो मैनू मनो फिर आटा देवगा घर वाल हजरत इब्राहिम अर्व की भला तुम भी तशरीफ लै जावो आटा लै आओ खुश खुशहाली है तंगी बड़ी हजरत इब्राहिम तहलों ही बहाना लभदे सन किस तरह गल कर ल دا ایلان سناو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا موڈے تکھیا تر پے جدو نمرید نمرود کول گئے نے آدھا آٹا تا دیا گاؤ پہلو خدا من آپ نے فرمایا خدا تے لا الہ دی نفیت انکار چنو چ رکھا فرمایا خدا ہو جڑا زندگی دے موت دوں خدا کار انکار لا نال جو ہے حضرت خلیل نے نمرود اگ لگ گئی لگا لگا ابراہیم براہیم کام تے میں بھی کر لینا اے زندگی موت دن والا فرمایا کہ ایک سزا میں ادا بھی چڑھ دیتا ایک دا سر وڈ دیتا حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ کوئی کوتے دماغ دام مراد بدھو کھاتا ہی یہ پتہ ہی کوئی میں سوال کی کیتا ہے میں پیارنا بھی زندگی موت دینا ان زندگی موت دوجہ نہیں بردا خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیترا بدلیا پر فرمایا میرا خدا مشرق تو سورج چاڑ دے تو الٹ کر کے جی نبی آئے نا یہ سارے بول ہی آئے گا نبی اللہ کتنے دکھایا किसीना आखे तवजो नी फरमाई तू मैं हों आखना सी सर जा करो छो परे आटा ही देवजो नी फरमाई आखना खुदा आपा आखना سکار ساری ٹھیک نے ٹھیک ہے ٹھیک نا سارے ٹھیک جتر کو لگا لگا حضرت جب فرمایا मोडे रख लाया घुमायाटे लैन आया खड़ा सा फरमायटे बनावे आटे बनाव आले पैदा करने आज खलील हो गया हजरत इब्राहिम ने मोढ़ा मोबा मोडे तनाब तोड़ा रख्या वापस घर तुर पे राी भी करना है, खुश करना है। रेत नोड़ा भर लिया रेत काोड़ा भर के जा घर रख के सौ गए ने जब जागे ने रोटियां पक रही थ पूछया किधरों आया आटा अर्द कीती आने की घर वाल ने किला आपे लैके आए जे फरमाया मैं रेत ही लीमरूद हो गई मैं रेत चुके राधी करने वास्ते लिया वाल आख्या मुड़ जिस रब की तू कैर की रेत नटा चा बनाया जींद बोल संभाल लो خدا الہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمایا کہ جنیا نبیا تکلیف آخر دے لا اے ہوئی نے باطل دی نفی کرتے کوفر دی نفی کرتے شرک دی نفی کرتے غیر دی نفی کرتے انکار کرتے آن ام پیدا فرما قسم خدا کی کرکیاں جے خالی من ہوی رب نی گل ہوں امتحان مقصود نہ آب نہ شیتان بنا بت بنا نہ کافر بنا رب ارب سب پانچ ارب کا فر جو پیدا فرما چھوڑے نے ایک منافق امتحان واسطے بنا یہ آخ الہ دلوں آخ گا جدوں دلوں آخ گا ہر کسی توڑنی پی جاوے گی ہن سن میرے رب دا محبوب صلاح تعالی وسلم مکہ شریف کے اندر چالی سال ہزور پاک سرکار نے نبوت کے ایلان تو پہلو خالی اللہ اللہ کیتی ہے خالی اللہ اللہ لوگاں دے سامنے کر دے سن کدی لا علاح کا ایلان نہیں فرمایا مدینے چالی تو بعد لا الہ کا اعلان لوگ اگے کیتا کیونکہ دل الہ پہلو بھی لوگوں دے اگے حبیب خدا نے جدو اعلان کیا توجہ فرماوی چالی سال سارے آخ دے سن سچا بھی بڑا امین بھی سونا بھی بلائے ہے محفلوں میں محفلہ محفل فبدیاں ہی نہیں فیصلے کرا سن آدھے سن سچ بڑا فیصلہ بڑا حق کا کر دے پاک محبوب صلی صلاح <تصفح> علیہ وسلم چالیاں سال اللہ لا فرمائے انکار کیتا باطل دے دگڑے پتے نے جھوٹیا دی نفی کی انکار کیا وے جھوٹوں جھوٹا آئے اللہ دے پاک محبوب صلہ وسلم نے جڑے آدھے گئے دوست دور ہو گئے جڑے دوستی دعو کردے قسم خدا کے کرکیا نا دے پیر غلام فرید دی زبان سمجھا بھیڑی ناو امڑی الاوے پہ سر جے ہر کوئی سدے ماہی ابھیڑا ہو ن پے ایک سیج ساڑے چرو روے نلد نامو پیاوے نام وہاں رول جانی پر در جانی بچ کن کپر دے دلی امر دے آگی رول جانی جا بول سوال لا خدا دیا بندیا oh, hisan, اپنا سن جڑے اپنا بنتے سن لا آپ ہاں بس چونڈی وڈ لیے چونڈی وڈی گئی حضرت بلال پیا کٹی بلال پیا کٹی دبد اللہ بینو بھائی उस भी यह कलमा सी लेकिन मैं अब्दुल्ला बिन्नूबाई की तारीख कुटींदा नहीं वेख्या तो थे थे थे थे। खाली नहीं सी लांति खाली पड़दा सी मन नहीं सी ता करके बिलाल जदों भी اپ سامنے لا غیر سامنے ہے سامنے لا آخنا وے جی پیا آخلا ہی نہیں ابد اللہ میم بھائی جدو, دے سامنے, جدو دے سامنے آنا آخنا جدو دے سامنے آونا آخنا تو ٹھیک بالکل صحیح دبی پاڈے بھی ٹھیک نے وہ بھی توجہ نہیں فرما ہوں جس کنجر اگو یہ آخر ہے سارا آخنا سارے ٹھیک جی وہ کھلے مارنے ان پینے نے تے دنیا کی خاطر تبجو نہیں وہ پینے نے تو دنیا کی خاطر یار کی خاطر نہیں یار خاطر نہیں پسر جی وہ پی جا گہرا دل سامنے بھی ایک ہووے اپنے بھی ایک حالت روے گہروں کے سامنے بھی ایک حالت روے میرے پاس نبی کا ایک یار سی سنا وا راجی بول سوال اللہ تیرا کلمہ تے سیدا کرا جا میرے مدینے داج دار دار کلما پڑیا ماں پیچھو لے چکی بازار مکے دٹے کاندھا پھرد ماں مار مار تھکیے جدو ویخیا سو پر نہیں منگا آر لگی لمی گئی آئی میں مرنی ہوں آخ آرے ورگیا ستر ماوا ہو نبی کا کلما نہیں چڑا گا بول سوال سدکے جا سچے جو سن ماں بھی کٹتی پھر اپنے گئے روئے پھر مدینے د تاجدار مکا چھ مدینے دے تاجدار مکہ چھڑایا گیا मका शरीफ छने मकाा छने जो कलमा रसूल ने, ने, ने पढ़िया ला इला नबी कलमा पढ़ाया मका छदीने आए उथे दुश्मन राणा गलारा नहीं फिर पीछा किता مدینے وے چاند حملے کی پہلے پھر رب دا قرآن اترے آئے اللہ نے فرمایا حبیبہ چکتلوار انہوں دس دس میں کمزور نہیں تھا میں تو تے رحمت کر کے آگیا ساں جتوان جی ترسا میں نو اتھے ہاتھ لاؤں دے مکہ ہی رب گھر کر چھڑنا میں تو تے مہربانی کی تیے میںیکھ داں وچوں کئی مسلمان ہو جنگ لڑی نی بیاسی جنگ توجہ نہیں فرمائی بیاسی جنگ میرے پاس محبوب سرکار لڑیا نا بن لڑا آئی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھائی جنگاں دے اندر خود تشریف لائے گا آمداللہ. توجہ ہے کوئی نہ تے انج نبی غیرت و خائی سبحان دے واسطے صحابہ کرام نے مشورہ دتا یا رسول اللہ آمداللہ. بدردی جنگ لڑ کے تے کئی شہید ہو گئے آمداللہ. اسی رہ گئے ہیں سبحان جی اسی شہید ہوئی بھی کرد کوئی نا اچھا پتا دے شہید ہونا چاہتے وہ ایک بندہ تھی وہ پیا کے ارے شہید ہونے کو تو جی بڑا کرتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں ہینگ لگے نا نہٹکری شہید ہو جائے توجہ نہیں مربائی رجی دیا بول سبحان اللہ خیر اس ملک بیٹھا کوئی پھائے لگے تا شہید کوئی کوتی دے پیچھے مر جائے تا شہید اتے تو شہادت آئی بڑی سوکھی عماد آ کوئی سڑک دلوتیا قوم لٹ رہا ہوئے تے گولی بچ جائے تاش ہے خیر اتے تو شہادت سوکھی بڑی جی اسلام سوکھا شہادت بھی سوکھی دا. بول سبحان اللہ جیدیا جیندیا سبحان اللہ ہر گل سمجھیں پہلے رب دے پاک محبوب نو مکہ چھوڑنا پیا پڑھایا مکا چدی آ گیا مینو سمجھ نہیں کلمہ کلمی پڑھا بتھی نے تے فوڑو فوڑو ویزے لندن دے لگ جان اللہ حبیب کلمہ پڑھایا تو مکے چ نہیں رہا عجیب کلم پڑھا اگلے آتے نے پیسے بھی ایسا نہیں لے آ جاؤ امریکہ بھی ہمیں بھی کلمہ پڑھا جاؤ برطانیہ آدھ بھی پڑھا جاؤ اسرائیل آخر سانو بھی پڑھا جاؤ کوئی جماعت آدیوں نے ہمارے پچاس ملکوں میں کام ہو رہا ہے ہمیں بھی پڑھایا جائے وہ پنج ملک آدھے میں سوچیا مولا میں سوچ ذہنی ہو مین سوچے یہ سوچنا پیدا اللہ کریم تیرے حبیب نو نار چ نہیں دیتا دتا نبی کلما پڑھایا اپنے گھر پڑھانے اگلے آدھے نے ویزا مفت ہونا تو سان پڑھا جاؤ توجہ نہیں کی گل تو تی سوچے چیا ت جی کلما سچے نبی آئے آوجہ نہیں فرمائی کو اتر بلائی کھلے نے معلوم ہوا یہ کلما ابد اللہ بین والا مومن او کلمہ پڑھتا ہے جڑا حضرت بلال والا <سلم> میں لگی کوئی نہ بول اللہ سڑکے جا خدا خدا دے بندے ادھر ویخ مینو عام لفظ لوگوں کے منہ آیا پھر دے کی حضرت جی کسی کچھ نہیں آخنا چاہیے بالکل اور جتھے کوئی لگا ہے اوتے لگا رہے اگر کوئی آخر لگے کچھ فرقہ بار فرقہ باری ہوں بول بول نہ میںسمانا اسمان تو ستویں آسمان کی نکر چوم بیٹھی میں ان کی گلتا کرنا میں بات نہیں کر لکی بیٹھی بولیا حضور کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے حضور رحمت تلے لال تھے یہ سکول د کتاب کھول یہ لکھیا نہیں حضور تو رحمت اللہ عالمین تھے آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے میں آخے مونج کٹی چیز حضور کسی نو کچھ نہیں سناندے بیاسی جنگا کا بیاسی جنگا کن لڑیا ایک ملا پیاکھے ادھر تقریر سے میں گیا تو پیاخے ماشاء ماشاءاللہ اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا <laughs> بالکل پیار کا مذہب ہے شان پہ بیان کرے امام حسین آخنا جے کچھ نہیں جسے کچھ نہیں امام حسین بہادر جڑے کوئے نے وہ کچھ نہ آخر کی وجہ نے ایمانس وہ نہ آخ تخوی نے تو کدی چوراں ہوں ڈاکواں ہوں توجہ نہیں فرمائی کو ہاتھوں آپس ایكسیڈینٹ ہے جہاں كوئچے نے كوئچے فرمائی ترا بول سب اللہ جیدیا جیدیا سو بڑا میٹھا اور یہ بولنے والا پکا ابد اللہ بین بئی دجنس بھائی پکا منافعی اس کلمے لفظ جڑے نے اے لفظ کسی نے کچھ نہیں آگنا چاہیے جیسے لگا لگا رہے यह लफज अगर सट दिन समंदर समर पलीत हो जाए गंद बन जाए सा हाल की बनेगा इन लफजा सवा लख नबी नबूअत इनकार आई रिसालत का इनकार तीन सौ तेरह रसूलों की रिसालत का इनकार सौ आसमानी सहीवेंद का इनकार चार आसमानी किताबा का इनकार नबी ब्यासी जंगा का इनकार है نہ پاک حسین دے کربلا دی جنگ دے انکار ہے یہ کسے نوں کو جنہی سیاہ کھنا نبی آئے کا دے واسطے میں سوجہ نہیں فرمائی کیوں رب بھیجے محبوب خدا کیوں آئے تھلے پہلو ہی دنیا ایک دوجے دی ابو بکر بھی کٹا ابو جال بھی ابو بکر عمر بھی اوے سارے نہیں کوئی کسی نوج آخر ابیبے خدا آئے فرمایا لا حضور نے سارا کچھ آکھ دیتا جڑا جتھے لگا سی اتوں ہٹا جائے توجہ نہیں فرمائی تو ہٹایا اکبر بنیا نہ ہٹاؤں تے صدیق رول رول ختم ہو جانا سالے صدیق اکبر بننا سی نبی ہٹایا عمر نو بھی ہٹایا نو بھی ہٹایا جیڑے ہاتھ والے نہیں سن نبی تلوار چا چکی توجہ نہیں فرمائی کی چکی ہے تلوار چکی ہے جدو مدینے دے تاجدار جنگے بدر توجہ سبان اللہ گل کر لگا سا مدینے کے تاجدار کو نبی دے یار دے کیتی بدر شہید ہو گئے, اسی رہ گئے اللہ محبوبہ تیاری فرماؤ چلیے جنگ, جنگ دیا توجہ فرمائی ہتھیار جس مبارک دے چڑھائے پائے سرکار گھروں تشریف لیا رہے سن صاحب کرام دے خیال بدل گئے ارد کی لج پالا جنابی مشورہ دتا حق نہیں سی بنتا اڑی مرضی چلے آ رہ نہیں جانے جنگتے اللہ داپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے آ گئے فرمایا نبی دی شال نہیں جدو ہتھیار جسم مبارک چڑھاوے بغیر رکھ چھوڑے نبی دی شال نہیں اگر تسی نہیں جانے نہ جاؤ محمد کل ہی کافرا لڑے گا پتا نہیں کس نبی کس نبی کا کلمہ آپ پڑی گئی من تو سمجھ ہی لگے او بیلی ایک نبی ایسا گزرا ہے ایک نبی ایسا گزرا ہے جو کہتا تھا کسی باطل کے ساتھ ٹکر مت لو کسی کو کچھ نہ کہو وہ بڑا بےغیرت نبی سی مرزا کڑا یہ شیطان دا نبی سی رحمان کبی شیتان دا نبی سی تیتان دیا خبر پورا دب دیا توجہ نہیں فرمائی <تصفح> <تصفح> وہ آہاد نہیں ہے مجھ پر اللہ نے وہی کی ہے اب مسلمان کسی کو کچھ نہ کہے ہاں مروے کا دینی نے گل کی تیسی. رب نبی بنایا میں مسلمانوں کے نرمی کر دے نو نہ آخ اللہ میں اقبال پھر بولیا تو سکھایا اتری دن اتری کا میں بہان آ چنگا نبی جڑا نبی آیا ہے وہ تے باطل کر لائے ناستے آ رہا ہے. تے تو باطل ٹکر لائن آیا تو تنگا نبی ہے جڑا آنا کسی نے کچھ آخو ہی نا پھر اقبال نے شیر لکھا سنا وا اقبال ہے وہ نبوت ہے کے لیے برگ حشیش. وہ نبوت ہے مسلمان کلیے برگ ہشیش جس نبوت میں نہ ہو شوکت کا پیغام زگ مرے وہ نبوت نہیں جس نبوت جس مسلمان طاقت اور باطل دکڑ لین کا پیغام نہ نبوت نہیں برکہ حشیش وہ بھنگ کا نشا ہے تو جونی فور بھائی کا ہے ڈنگ کا نشا جی بانگ والے وہ بچارے کسی وہ جب جاگن توجہ نہیں فرمائے جیڑا بندہ کچھ کسی آخر جوگا نہ ہو اپنے گا کھدا भाई मोहन कई बंद अपने रन लड़ पवे ना रन बेचारे कुछ आखे ना होव रन के सामने आव कुटते आपूम होया जरा कि मेरू कुछ आखण जोगा नहीं गुस्सा आप सोचा साल तो बाद आप ने ने क्यों कुटते फिर पता लगा ए दुए न कुटन जोगे नहीं मजहब हुसैन का नहीं अपने आप से गुस्सा क्डना ये ते किसे इंतहाई मरे मुके बंदे का मजहब हो सकता जिंदा का मजहब रब ताकत बख्शी बातल न टक्कर खा راجی بول سبحان اللہ توجہ لوگ خدا بندے سڈے پاک نبی سرکار نے فرمایا نبی ہتھیار چڑھا لینا یہ لڑن تو بغیر نہیں رکھ سکتے کوئی لڑے نہ لڑے پشا رہے جو محمد کلہ کافر نہ لڑے گا واہ سدکے وا, جانا صدقے. اے سبق تیرے تو لکایا گیا ہے تین رحمت کا من ہی وکر سمجھایا گیا کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے یہ مانا کرا میرا کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے اچھا یہ سبق سکھان دے بھی اسے پی نے جدو دشمن بم کچھ نہیں ماشاء اللہ اسلام تو تو کٹی تھی پیاروں بمب تو آلے پیار پتہ نہیں یہ سبقی جدو گلا اللہ سیے تو لمبے جا جا کے کسی نہیں آخنا چاہیے انہوں کلما چاہ من جا ہندو پاسے بلکہ ادھر بھی جے گا تے وہ کو جاتھی دے تو بھی بڑا کچھ آخی جسلمان آخی مسلمان <سؤال> <سؤال> جت قدم رکھے اتے موشلے پلیت کر سکا ایک حاقم گیا انڈیا تو چادر چڑائی تو جدو واپس مڑیا تو انہوں نے پچھو گاہ دھوتا انہوں نے آخر پلیت کر گیا یہ مطلب گیرت تو بھی ہے نا پر آپ کہلو یار کوئی ہاں میں تم دسا بندہ بے خرا بندہ بے کنا مشورہ کیا کوئی جا تو بل جمع کرا ہو جانا بڑھی آخیا میں خسرے آخیا چلو میں لگا جاتا وہ بینک کے کولوں بھی ہو کے واپس آ گیا بینک جمع کرا لیا اس آخیا جمع نہیں کرایا اس آخیا جمع کرایا کیوں گیا بل جمع کرا سا آخیا جب میں گیا نا تو دو لائن سن ایک بند بڑھیا خسریا کی لائن ہی کون سی میں خسریا کی لائن ہندو یا سکھانا یو نہ کسی لائن چڑھ کی کوشش کرنے ساری لائن ہی کوئی روکی دڑگاہ روک درگاہ چودویں سدی توڑ پ उठ गई जहान तो मेहर मिया धिया मापया तो मुंहों वर मंगल फिर रन्ना मरदां तो गई वे रिया गुंडी रन दुतरी दलेर बड़िया कुंडी रन दुत्री परवेस बढ़िया दलेर बड़िया گلا کرد میاں وائس شاہ ہن تورن گڑ پا کے لنگ دے شے میاں سبھال لا جڑا کسی نوج نہ آخو کلمہ نہیں پڑ سکتا میری گل کیوں کلمہ لا الا یہ ہے انکار یہ ہے تے کلمہ باطل کفر کا رگڑا پٹ کے شروع ہوتا فرمائی کلمہ انکار شروع ہوتا ہے اکرار بہت پہلے غیر دی نفی کر انکار کر نہیں باطل کے خلاف بول بول کے پھر حق کا اقرار کر پھر کلمہ پڑ مومن بنے گا جو فرمائی آج آئی سن لے رات آئی جلما اج پڑی چھے گا راضی نہیں ہو سکتا تے راضی نہیں ہوئے تیرے ہو سکتے محبوب حسن و جمال کمی سی اخلاق کمی سی کمی سی خوشانہ کمی سی وہ کمی سی جنگ ناراض ہو گئے سارے وہ ناراض ہوئے تیرے میرے تاضی ہوتانیہ بھی تو بش بھی ایمان دسوڈے سڈے تراضی ہے بش کے نہیں ہاں <ithan> ایک ہے سنو سنو کی بندے بیچھے جی دیسی بند بیٹھے جی ناراض گل سی دی حکومت نک تو یہ سا کرا اے اگلے دن کتے دی ایک فوٹو چ بنا لکھ پاکستان تھاپی مار کے پہنتے شاباش کتے مسئلہ بھی راضی ہو یار راضی مارداش موتی آیا تو پتا اخبار اسمبلی ہوتی رہی ہے بحث ہو رہی امریکہ بنا کے اتنے پاکستان لکھ کے اگے ابو فراج نا پیا کانڈ دے فوجی تھاپی مار کے آباش بیٹے لادن کو بھی تلاش کر کے لاؤ راضی ہوئے نا نہ ہوئے ہن میں پوچھنا کلمی بھی پڑھی آفر کیوں راضی میں کلما کہ لندن مسجدہ بھی مسجدہ پچھو ڈائی جراق دیا گرائی جان افغان دیاں گرا چڑیا قرآن سال چھڑے اگلے دن امریکہ نے قرآن پاک، امریکہ فوجیاں نے قرآن پاک نو گٹر سٹ کے تو اتنے پلس کے لتا لیا جی میں اتو آ گالا ہے کٹ درود پڑا بے گئے راتا مینو رب تلوار نہیں دبان تھی میرا ایمان ہے میں جار دلے میرا چوڑی پا لیے ٹھاؤ سٹی ن دے نا بھی او ملے سولی جھوٹا لے لیے پیچھا ہٹی بول سبحان اللہ قسم خدا نہیں کر کے نا تیری ساری گورنمنٹ کے اتر امریکہ برطانیہ راضی تیری فوج نے راضی تیری پولیس نے تی راضی خرچے چکی خڑا خرچے چکی نہ دے، تیرے پیسے دے خرچے چکی کڑا چکی ہوں میں پوچھنا تیری فوج کے پارکا دے بھی لکھا لا تھا باہر بھی لکھا لا سکولہ تو باہر بھی لکھا تو پیسے کب نبی سرکار مکے کھڈیا نبی سرکار اقتصادی پابندیاں لا دیا روزی بند کروزی بند معاملات سارے بند کیتے حضور سرکار ابو طالب دے گاٹیاں کنا عرصہ فرمائی اچھا سلمبیا گلامان دا ٹکر بند کرتا کھول مسجد لندن چ بنی کڑیے اتنے سٹی ہوں بڑھائی ہو سوچیے کدی آپ سوچنا کیوں ہے رب سوچ نا ہو سوچیے سانو ایک سوچا باوے عزت جائے جاوے جائے جاوے قرآن جائے بھی جائے بہن جائے سانو کسی کی فکر ہے سان ایک ہاں ہاں <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> करके ईमान मैं अगले दिन वेख्या मुफ्तियोंफ्ती अपनी धीकर मोटरसाइकिलनावजो नी चगल जान दी कौमिया का हाल है बेकैरा था इनू छलिया छी शायद है बेचारी तवजो नहीं फरमाई فکر مر گئی سوچ مر گئی کلندر اقبال ہے آدھا بندہ مردہ جدو جان نکلے کو مرد فکر نکل گیا کافر نو ہر ویل تیری فکر کی برباد کرنا کانم کھڑنا کم قرآن کا دین دا دشمن بنا ہے کہ زندگیوں جانا دم کہ مارنے ہر فکر تیری رکھی کڑا ہر گھر این جی اوز کم کر رہی ہیں نے پچیاں نے غیر ملکی ایجنسیاں وہ ہر گھر نو برباد تیرے واسطے آ کے فکر کیتی کی تی, پھر دنے سانو اپنے گھر کے بچا دی, فکر ہی کوئی نہیں حالے مسلمان بنے بٹھے مینو ایک گند ہے مسلمان بڑے زلیل نے کافروں کے ہاتھوں میں کہ بکواس نہ کر ادھر مسلمان آنا ادھر زلیل آنا مسلمان کافر کے ہاتھ سے دلیل نہیں ہو سکتا منافع کتا توجہ نہیں فرمائی مسلمان میں ہو گئے کافر ہاتھوں ایسا مسلمان ہی نہیں رہے تو کلندر لاہور فرمان دے رگو میں وہ لہو باقی نہیں رگو میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نمازوں روزوں قربانی حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے بول بول بول اللہ ڈٹ کے ڈٹ کے بول سبحان اللہ میں چشتی وہ تمری چڑھائی ہوئی ہوئی میں کہ اتری دیا میںرے ڈر کڈنا تھا تب ہوں سوچے لندن چ مسجد بڑی کڑی مبلغ یورپ جا رہے ہیں بلک یورپ حضرت یورپ قدم کرتے ہیں میں بڑا حیران بولا کری ماں نو تبلیغ دی مبے کا یورپ نو اجازت بن کی مسیح کا تے اے حال ہے قانون ہے پورے یورپ دا کہ اگر سکا پیو اپنی دھیا اپنی بہن کھوتے کتے کافر کسے کسی زنا تو روکے نا دو سال قیدے قال ہے تم حقوق مارتے ہو سختی کرتے ہو آزادی راستے میں رو رات کرتی ابا کنے سال ادر ہوں میں مبلغ مبلک نوچیا میں چی پیو ادر ہوں دو سال سے تینوں ات تبلیغ کی اجازت ہے تبلیغ اتنے مسجد ہیں اقبال آد مسجد نہیں وہ ہے مندر ہوئے ہوئے ہوئے واہ واہ مکے رات بولنے تو سب کے جا گیا نا پیرانسجی بڑی خوبصورت مینار تر پیلا لگی سنگ مربر لگے مینا کاری ہویاں بڑے کلین وچے میں حیران ہویا یا مولا جن مسجد گرائیاں سن منائی میں اقبال فرمانا ہے میری نگاہ میری نگاہ کمالے ہن کو کیا دیکھے میری میری آخ کی ویکے بھائی ہنر بڑا ہے فا, بڑا سونا فن مسجد میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ کہ حق سے یہ حرم مغربی ہے بے گانا خدا کا خدا خدا کی گل کر ہر بندہ اپنے گھر بادشاہ دے خلاف بول رہا ہے یہ رب کا گھر ایک رب دی گل کر اجازت نہیں یہود نشارا دلاف خلاف تھا نہیں پڑھ سکتے تھے جہاد کی گل نہیں کر سکتے کف قانون خلاف بول نہیں سبے کی گل کر نہیں سکتے قرآن بولے پے نہ کیسا خدا تھا جان اللہ میری <سلام> نگاہ حق مال کو کیا حق کہ حق سے یہ ہر مغربی حرم نہیں ہے آہا مسجد ہی نہیں حرم نہیں ہے فرنگی نے تن حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانو مسجد نہیں اس شکل مسجد بھی ہے روح میں بت خانے مسجد بڑی کفر دا قانون جہا تھا چلتا پیا وہ خلاف بولے تو کرے قرآن کی گل بنے گا چل چل چل چل چل چڑیا مسجد نہیں یہ کمیٹیاں والے نہیں کھلوتے بال بھی چ بول رہا ہے پردے دی گل چکرے سر سوچ کر مسجد دا جڑا سدر ہوتا ان کی دھی ہوتی ہے پی سی وہ میں پردھی گانا نہیں میری جے بولے سود دے خلاف جڑا سیکٹری صاحب ہوں وہ سوت کون ہوتا وہ مڑ ماؤ صاحب بس جاؤ تو میری تقریر ایک کیا یار تڑی گلا کرنا پر نہیں کرتے میں اچھا وہ گل نہیں کرتے حق کی بےمان نے بےمان نے میں حق دی گل نہیں کرتے ہاں मैं ख्या, क्यों नहीं कर दिया तो डरते हैं मैं क्यों जी करता वो बेईमान हो जिंद तो, तो, तो डर के नहीं करता वाला बेईमान जे असा मुसलमान होंगे तो रब की गल करद मौलवी डर <laughs> कोई हिंदुआ च बैठा कोई सिखा च बैठा सिख अपने गुरु की گل کردیا سکھا دے نہ گھبراوے مسلمان اپنے حضور دا امتی کھواوے تو پھر حضور دی گل کردیا مولوی تو گھبراوے دا امتی دمتی دا مولوی صاحب نبی کلہ تیرا نہیں میرا بھی اے جی تین بخشونا سو بخشونا مینوں بھی ہے تو گل کر آ سا موڈے موڈا رلا کے کلواں گے بول سبحان اللہ میرا ہے اپنے خفا مجھ ہلا کو کبھی کہہ نہ کند خدا بندے سڑکے جاوا مسیبا دسجد گل ہبی خدا دی سچی ہوب کے دی پاکیم کا ڈنکا وجایا جائے جت کی دی دی گلتے پابندی ہودر مسجد نہیں ہو سکتی قسم خدا بھی کر کے میرے پاک نبی بھی لا لا سی ہاں جی دی نفی کر باطل دے خلاف بول کفر دے خلاف بول پھر کلمہ کلما لوک سنا پھر تیر تیرے ناراض بھی ہو گے تیرے جنگا بھی جنہ جنہیں تکلیف بردا मालूम होया हर कलमा पड़न वाला जन्नत नहीं जावेगा कलमे नुमनन वाला जन्नत जावेगा حل تین وہ گلا سنڈے نے جیڑیاں لال تیڑا ایمان جی ماسا ہے تو مک جائے نات پڑھے نات خان ایک ہوں نات خون نات, پڑے. ہی نات خان جڑا شریعت دے مطابق کلام پڑھے نات پڑے باہیں کو پیسہ دے نہ دے اگلی بار موڑا یا کھڑا ہو ساڈے ہوں مولا نہ احمد یار صاحب برکات ناتھ شریف پڑھی باہے تو نہ خوش ہو کے پھر پڑھ چلیے نات خون جا ل موڑا کڑا ہزار رکھو چودہ ہزار رکھو پانچ ہزار رکھو لے کہ نہیں کی ہر سان بن ثابت کی سنت ہے وہ میں حرام ہو رہا ہر سان بن سابت فیسا اے بھائی مانا تھی گویا گوئی اداکار ناتھ خان نہیں جی میں قریشی بھی تو فلم پڑھتا ہے نا یہ سرب کے والی نبی تیرے در کے سوالی چاہے مدینہ مدینہ ایک ناتھ کا نام میں پڑھے وہ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا کاجی دے سیا کملی والیا میں دیکھا دہڑی منی کھڑا رن بے پردا وہ لگی فربی ہے سکولہ ہے میں آخیا میں سامنے نبی پاک دا ہیک بول پڑھنا ہوں ویخیا جی میٹھا لگتا ہے کہ کوڑا لگ ہے پہلا تو پڑھیا میں داڑی شریف شوارے بابا آجوسا موچ تراش داری بڑھاؤ فرمایا مجھوسوں کی مخالفت کرو میں آخیا ہوں دیکھو سائی ہو میٹا لگا जनाब हो मरेलेग्याद आंता मिठे मिठे सुने बोल गमली आ। तो मैं इको बोल पढ़िया तो सड़ गया <laughs> क्या होन मैं हूं मैं इनू सुना ना शेर सही बना के آ مٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے مٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی پالیا کھولی آنا دے پول کملی تو سمجھ آئیے کوئی نہ خدا بندے سدکے جاوا میں مدینے علیہ وسلم بنے وے ادھر میرے والو کسی آنا کسے جناج بول سبحان اللہ لا اللہ جن نے جنت نے جانا جنت لڑائی لائی للہ پڑی جائے کافر وادی بوش و سارے آخ ہوئے تھی سڈے سجن جے ساڈے دوست جے پاکستان اور سعودی عرب تو ہمارا خاص دوست ہے بش آد نہیں تو معلوم ہو یا یہ منافتوں والا کلمہ ہے اگر مومنوں والا ہوتا کافر جیسے نبی پر ناراض ہوئے اسی طرح امت پر بھی ناراض ہوتے میرا بول چال صبح اللہ یہ تھے تے اگلا حصہ چلاو محمد الرسول اللہ ٹھیک چلا چھوڑا میں تیار آچھے بڑے شوقی سدکے جا سدکے جاوا واقعی کلندر اقبال سچ بول گیا مایوس نہ ہو بڑے فرضانہ مایوس نہ ہو ان سے بڑے فرزانہ کم کوش تک بے سوک نہیں رائی محمد رسول اللہ رام سمجھاو محمد رسول اللہ کا مان ہوں محمد اللہ کے پیغمبر ہے کی مطلب محمد اللہ دا پیغام لے کے آن والے نے محمد رسول اللہ دا مطلب ہونے بنے گا اسا محمد پاک دے ہر پیغام نو سچا وے تا نبی سرور نو پیغمبر وے سب ہوں سوال اٹھے گا چشتیہ محمد جب پیغمبر ہیں اور پیغام لائے ہیں وہ پیغام کیا ہے توجہ ہے کوئی اللہ وہ میں پیغام تیرے سامنے کھولیں گی آ ہے یہ بولو بولو بولو بولو اللہ دا پیغام ہے اور سن خالی یہ نہیں اے یہ سمجھا خاطر نبی سنے جو بولے آئے وہ بھی رب دی طرفوں پیغام ہے جو نبی سرور کر کے وقایا ہے وہ بھی رب دام تو اس قرآن دی تفسیر ہے اس قرآن دی تفسیر میرے محبوب دا بیان میرے محبوب سرکار دا عمل قرآن کی تفصیل ہے مولا دا پیغام ہے سب سے اولا او ہماربی شوق دے جڑے دے بیٹھے جاب سے او لا سب سے بالا والا ہمارا نبی بج گئی جس کے آگے بج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بج گئی جس کے آگے سبھی مشالے شمعو لے کر آیا ہمارا نبی شمعو لے کر ہمارا نبی شمعو لے کر میرا نبی جہا پیغام لے کے آیا وہ ہاکم واسطے بھی نبی ہاکمبر نے ہاکم واسطے بھی نبی پیغام لے کے آئے جنہوں کانون شریت داخلے سونا نبی ریا واسطے بھی پیغام لے کے آئے جن اسلام آخ د میرا نبی عورتوں واسطے بھی پیغام لے کے آئے اے ہوئی قرآن خدا جا پردے بھی سکھا ہے شرم و آیا بھی سکھا گیرت بھی سکھا پاک کلام دے اندر مولا تعینات کا پیغام آیا وا کر نفی بوجو ہاکم کی نوی ہاکمبر نے کہ نہیں ہوئے ہاقم واسطے بھی نبی پیغام لے کے آئے جنوں قانون شریت دخل میں سونا نبی واسطے بھی پیغام لے کے آئے جن اسلام آخ میرا نبی عورتوں واسطے بھی پیغام لے کے آئے یہ قرآن خدا پردے بھی سکھا ہے شرمایا بھی سکھا گیرت بھی سکھا کلام دے اندر مولا کہنا دا پیغام آیا و کر نا اپنے میں اورتا ولا تب تب جی میں پہلے دورے جاہلیت دیا اورتا اپنا شنگار تنا منہ گہروں کھولی پھردیاں سننا کھولو ہاں جی مما سال تمولہ مدال فسالو سال تمو ہ بتا فس نمیوں جب نبی کی گھر والیوں سے کوئی برتن وغیرہ کچھ مانگنی ہو تو پردے پردے سے پیچھے رہ کر مانگو سامنے نہ آؤ بڑا بول سبحان اللہ اور تماستے بھی پیغام آ جائی اسے قرآن پیغام ہے کافران دوست نہ یا جو ہے منولا تخل سو او اولیاء اباد او لے جا بادم مل بم ملو ہم बहर नहीं जाखे चिश्ती खिलाफ बोलिया किसी के काफर होताद होमान होती होकर तेके रब की बार गाह میں تو قرآن کھول لکھ رہا تھا مولا بولتا اللہ قرآن تو باہر مجھانا ہی نہیں یہ ہوئی قرآن فرماوے یہود و نشارہ کو دوست مت بناؤ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے نہیں ہیں تو میں منکم جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا پھر مل ہوں وہ ان کا ہے ہاں جی من دون اللہ من الفرین المنین اللہ فرمندہ منافقوں کی نشانی بتاتے ہوئے فرمایا یہ منافق وہ ہے جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا بناتے ہیں کافروں کو دوست بناتے ہیں اور گال مومنوں کو چھوڑ کر یہ اللہ دا قرآن ہے یہ سارا مستفی کریم دا پیغام ہے نبی لے پہ آئے مستفا کریم لے کے آئے رب لال امیف ہوں محمد رسول اللہ دا مانا یہ بنیا کہ جو نبی پیغام لے آئے نے تو نرحکی جیڑا نبی دے اس پیغام بچوں کسی ایک پیغام نو غلط سمجھے ظلم سمجھے زیادتی سمجھے آخ یہ فساد ہے نہیں چل سکتا دور بدل گیا ہے فلان ہے وہ محمد رسول اللہ پڑھے عبداللہ بن منافق جڑا دے تھلے والے گڑے چون فرمائی تھلے تھلے سب تو سب تو سڑے گا تھلے سڑے گا اللہ قرآن ہوں ایمان دس اس پیغام حق جڑا نہ من محمد رسولہ پڑھیا ہی نہیں یہ کلمہ کھچے گا لتاں دیا سٹے گا جہنم میں اور ایمان دس کہ اج سکل پڑھایا جاندہ کو پردہ کرانا یہ تو بھئی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے عورت شانہ بشانہ چلے گی تو ترقی ہوگی آ اصلاحات مستفا کمال پاشے نے جو اصلاحات کی تھی ان میں سے ایک اصلاح یہ تھی کہ اس نے عورتوں کا پردہ ختم کیا یہ اصلاح ہے جد ہوں مستفی کمال پاشے دا پردہ اصلاح توڑنا پردہ ختم کرنا اصلاح بنیا یہ مطلب ہے جڑا قرآن پردے دا آخیا ہے تو فساد ہے ہاں کتاب کھول سک کل والی کتاباں کھول اگر نہ سبق ہو میں تمہیں آخیا کافر دے راضی ہونا ہی نہیں دشمن دشمن تو راضی ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتا بولو بولو بولو اور احکام سمجھنا یہ ظلم اور زیادتی ہے یہ روزانہ سکول پڑھاؤن قرآن آخر کرنا فی بجوتے کنہ تو بوٹے کنوس بوٹے کنہ نہیں آزادی اچھا آخ دے کی نے آزادی حقوق حقوق لے کر رہیں گی اللہ اللہ فرماوے پیغام دیتا کافر نو دوست نہ بڑھاؤ کنو بڑھایا اے جڑی تعلیم آئی نا تعلیم یہ آئی اسی واسطے سار سور نے کہا سار سید جس کو کہتے ہو اس نے کہا میں نے اسکول اسی لیے کھولے ہیں تاکہ مسلمان کافروں کے دوست بن جائیں करके पढ़ाया जाता है हमारी गैर मुस्लिम भाई बरादरी यूरप बरादरी अंग्रेज बरादरी पढ़ाते हम रब का बाक महबूब तैगाम लैके आया काफिर दोस्त नहीं है जोड़ा बनावेगा उन्होंने नहीं جا موڑ کافر نو دوست بڑا ہی کلا آ جڑے آدھے دوست نہ بڑا ہو سختی بڑے اچھا نا کل لیا مولوی تو پڑتا قرآن فرمائی ہوں کیویں آخ بھی قرآن گلا وہ آدھے مولوی جی کردا کرتا یہ گلا کی مطلب ہو بھی جے آنے قرآن غلط لگ نا آن چور کے ہاتھ کاٹ کر ٹنڈا کر دوں دا ہے نا پوچھنا یار اتو تو لے کے تھلے تک نبی پیغام کا انکار پھر سکولوں کے بوے دگے نبی دے پیغام دا کلمہ وی انکار ہے کلما لکھا کرا ہے محمد اللہ, اللہ نبی دے پیغام, دا انکار سکھین دا <تصفح> پیغام حضور دا ظلم زیادتی سکھین دا <تصفح> اور کافر دی تہذیب سکھائی جا رہی ہے نبی دے مقابلے ویچ کلمہ بھی لکھتی کھڑے نے ہوں میں نہ ایک کلمہ ہے کہ جاننا یہاں منافک نہ کھلی آئی جڑا مستفا دے ہر ہاں پیغام نو برحق سمجھے رجیندیا بول, بول, اللہ, اللہ, بول سن مومن گناہ ہو سکتے لیکن نبی کی شریعت کا دشمن نہیں ہو سکتا اور جو دشمن ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا میں مثال دینا میں سامنے سراپا پاپی کلوتا ہاں ایک مومن پہ پیا ہے مومن ہو جو پیا کرنا میں مکالا کا ملنا میں نبی مخالفت کر کے میں بربادی اپنی پہ کرنا میرے نبی جو سنت ہے وہ بڑا حق ہے آلہ وہی آلہ جڑا حضور سرکار دی سنت سمجھے ہی آب سمجھے کسے کام کی نہیں علاقے تمے مولوی بننے والی گل ہے ہوں ایمانو جاوے گا نبی پاک سرکار دی سنت نکارت دی نگاہ دیکھے آسو ایمانو فارغ ہوا بے لیا مومن نبی کی شریعت کا مخالف نہیں ہو سکتا نبی دے پیغام نو برہد سمجھ دن مجرم سمجھ د मुजरम समझद मुजरम समझ तरक्की कर रहे हैं कपड़िया तो नहीं आदि तरक्की चौखी हो गई कहते नहीं ईमानदार दस इधर वे इसलिए सूरत हाल है तू मैं बैठा सापड़े कि जिने बंदे बैठे जे बह कि अच्छा बखकालिया नेाते फिट जिन्हें बैठे जे गाटे बटन लवाई बैठे जे कोई ना कोई आखे ना आखे दर्जी आपे ला छ अच्छा तेरा बटन गाटे फिट तो बखता लिया बटन भी है अच्छा वो बगैर बटनो ही ने नहीं की थी साडे कपड़े कि वेखो यह हम इर चिश्ती बढ़ सकता बढ़ सकता कि नहीं बखता कपड़े के कपड़े किमें देने मेरी पतली कमर महजादू अच्छा उन्होंने कपड़े इथों तक गाटे बटन है कोनी लक्क इथों तक पतली कमर में जादू भी <laughs> विखादी है گٹھ جہی نظر آنی چاہیے سڈیا سلوار کلیاں یہ میں ترقی والوں کی گل کرنا جہاں سکول جرقی پا ج میں سوچتا تھا نا مراد نسل ساری جیڑی جمی کوئی عمران خان پہ بنتا بنتا کو چھٹے مارنے پہ ہے نا مراد چکر کی سارے غیرت کی ہے وہ پھر سوچیا تمے کڑی ہندی اثر ہوندی تم دیول تاری ہوسر او جے جی دھیے ماں محمد وہ جائے پت دیا रे मेरे कपड़े मोटे भी, ते खुले भी तो उना दे सौड़े भी, भी सूट बनता छे गद छह मीटर कि बन जाता के नहीं है अच्छा तो आना की मस्तुरातुरात مستورات بوج کٹی چ مستور ستر مانا چھپاونا یہ تو ہالے چھپیا نے جی حضرت نگیاں ہوتی کپڑے وہ کھلے تے لمے نے چھپے ہوئے زیادہ لہذا اب تو بعد ٹھیک ہے اکی خبردار جو مستورات وہ چتیاں مڑ ان کی آخیے انہوں کا نام ہی دساو آخیا کرو ملتان کشمان کنا جگلے پیشاب کرنا خلا بنے ایک پاسے نا پاسے مردانے ہوں سنانے جہ انڈیا کنجری فوٹو لگی کھڑی جن مردانا لگی سی انڈیا فوٹو میں لٹرین ایسا کیوں مولوی صاحب میں شریفا پسانا نہیں آسے تو کنجر رکھی بٹا لٹرین پیشاب مسجد ہاں جی ایک پاس مسجد نہ ضرور وہ تو کلوتی ہے نا وہ پکی مت پمپ دے پیپسی پلاؤ مار کے مسلمان دی بیٹی پیپسی پی, پی پلان پوچھو آ کیے آخ مار کے پیپسی پی پلان دیے یہ ہماری ترقی ہے اور مسجد کیے یہ بھائی جس کا جی چاہے ادھر چاہے تو ادھر چلا جائے جس کا جی چاہے تو ادھر آنکھ لگا لے بھائی جمہوریت ہے ٹی وی ہے ایک گھنٹہ بچ قرآن بھی دو تری گھنٹے بغیر ٹی وی دو کفر بھی دیو پوچھو کیا ارے بھائی جس کا جی چاہے یہ لگا لے جس کا جی چاہے وہ لگا لے جمہوریت ہے کیا ہے ہر کسی کو خوش رکھنا چاہیے توجہ نہیں فرمائی سن بھائی نبی یار گناگار پہلے بھی ہوں گنا گناہ پر اج تے ایسی یہودیت سکول آن پھیلائی جی کوئی ہے وہ آد ہے میں ترقی کیتی بیٹھا ویڈیو سینٹر ہے میرا کاروبار ہے میری دنیا داری ہے, میری ترقی ہے مول ساحب جب کوئی بیارسی کو پیا مقابلہ تو ہے. آزادی ہے حقوق ہے معاشرت ہے یہ ہونا چاہیے ہوں حضور دے پیغام دا انکار بھی نال. ایک پاسے پیغام دے منکر بھی بڑے کھڑے نے نال کلمہ بھی پڑھی سمجھ نہیں لگتی کلما ہے کہ ہو جا توجہ نہیں فرمائی ترا جیندیا بول سبحان اللہ اور سجڑا محمد ال رسول اللہ اسی کا جنت لے جائے گا جنہیں کملی والے پیغام نو برحق منیا ہے جن کملی والے پیغام نو برحک مننا ہے کافران کے دے, دے یہودیاں دے ہر پیغام نو باطل جھوٹا ظلم مننا ہے جن آتے وہ بھی صحیح ہے وہ پھر بئیمان منافے کالا کلما پہ پڑھ گئی وہ محمد رسول اللہ پڑھ پڑھ کے جہنم جاوے گا جہنم تو کوئی نہیں بچا سکتا نہ کوئی بلی سفارش کرے گا نہ نبی وہ شفاعت کر سکتے نبی اسی کی کریں گے جو نبی کے ہر پیغام کو حق ماننے والا ہے وجو نہیں فرمائی رجی دیا چبل سبھان دعا کر سدکا مدینوں کے تاجدار رب ہی کلما چمجا ادھر جمع کوئی لڑکی کیبل کی شری حیثیت بیان فرمائے کیبل بالکل جائز ہے یار میں لکھ دینا تسا سو کیبل لوا لو کیبل تار ہے تار کے حرام حرام کی ہے एक टीवी ना रखो केवल लवा लो ठीक है अच्छा जोड़ा शैतानी का मोटे हों ना ही नहीं लेंगे मैं एक आंदा जी अज दिश आ गई मैं जी आवाज को दिश की है एक कुकड़िया ढक्कन टोकरा <laughs> थले शैतान का घर टीवी ना होते सारी छत टोकर भरी हो नाकी। नाकी। नाकी। है के नहीं मैं आना मुल्तान भी आख्या हर बिरादरी का एक झंडा हों हर बिरादरी का एक झंडा होंसाइया अपना शिया का अपना बबिया का अपना सारे का अपने झंडे आने के नहीं झंडा के <laughs> भी <ते> एक <laughs> तो एक बिरादरी पीरवा पीर वाले शा फरमा कंजर सोई जोगैर तो बाज جی میں بابڑا بھینا اشنا ہو سوئی جو کرے آیا پوتا نیو نظر تجار جی ہو پڑے ایماندار سکولہ ڈرامے سکھ کسی بن جاندی ہے ہیر من جائے رجا سارے بہ کے شا فرما بغیرت دیو سنگ کتے کا چنگا غیرت دی یاری نالو کتے دا چنگاؤ بے شرمی دے یار مرغے نالو ساگ سروں دن چار روپ دو بندیوں کے متعلق بھی وضاحت کریں میں مٹھ کے پیچھے پیا کر شیخ امین ملتان والے کے متعلق وضاحت کریں کون سے تعلق شیخ امین مینو کی پتا شیخ امین کون ہے تو شاید آسین کون اچھا اچھا وہ نوڈ لکھتے اچھا دو نمبر پیر جس تھلے کیوں نہ بنا د نوٹ میں بل کنیکشن چالو کروانے کے بارے میں بین فرمائے فرمائش یہی بتا کیبل کش دو آئی کے दो میں تین دسل نہ بن دو کرو ایک ٹی وی نہ ہو ایک سکول نہ ہو آخری گل سنا کے میں تعین جواب دو ختم کرنا میرے شاہ صاحب نے بےلی एक ان کو بندہ آیا کہ شاہ جی میری دھی خراب ہو گئی ہے کوئی تویز دو شاہ صاحب کہنے لگے وہ سکول جیو ہے او سا شاہ صاحب فرمان لگے تم مکا ل میں تویز دینا ٹھیک ہو جائے گی او اگو آ شاہ جی یہ کر لے اپنے آپ ٹھیک ہو جاڈے تو تویز کا کہڑا فائدہ اگو شاہ ہوگے جی دے کم جاری رکھنے نہیں نہ ت تو میرا کبھی مڑ فاٹک نہیں سدکا مدیتا دا مولا کل میں امل چمجے تو ایک فرمائش آئی کھڑی ہے تھرائکی دوڑے دی سلیکنڈی تر کچریاں آڈ و ڈلہ سائیکل کئی بچ جی دے. پا ویندن. غریب سائیکل لڈی پھر लनवे दिन डलां सैकल दे कई जीपें करहार शिंगार खड़ा आधा ला पाउडर मेकअप शैंपू करहार शिंगार खड़ा वेंदन वह मखसूम खुले वाह गिडना वो चुन चुन पीत्या खा वेंदिन इस तुट बर्बाद कर हथ फीसा कमा वेंद آخر باوا مر لمبا رحمت جانے رحمت پہلا خو سلام شم غلامی دیکھتی ہے خوف ہر ازم کے اندر بزم کے اندر گرے گلیز رزم کے اندر غلامی میں ارادے پختگی پیدا نہیں کرے غلامی میلا پختگی پو نہیں کرتے دلوں کو حسن استقلال پر شیتا نہیں کرتے غلامی آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے غلامی آدمی سے چھین لیتی ہے امل بیتی ہے لے حسن نیت چھین لیتی ہے غلامی آدمی سے آدمیت ای! چھین ای! لیتی ہے امل بیتی ہے لے کی حسن ای! نیت غلامی قاتل غلامی فکر کی, کی دشمن اتوے خود, خود شناسی اور خدا کے ذکر کی دشمن غلامی آدمی, آدمی سے آدمیت, آدمیت آدمی چھین لیتی ہے امل دیتی ہے لیکن کن حسن نیت غلامی ذوق کی قاتل غلامی فکر کی بھی دشمن ادوے خود, خود شناسی, شناسی اور خدا, خدا کے ذکر کی دشمن غلامی عقل سے خالی غلامی عشق, عشق سے آری عقل سے خالی غلامی عشق سے آری غلامی عقل سے آئی خالی غلامی عشق سے آئی غلامی تال دے آرام جویا کاری جہاد زندگی میں کھنجر چلات کے در سے غلام اپنی ہی گردن کاٹتے ہیں اپنے خنجر سے زندگی میں خنجر جلاد کے ڈر سے غلام اپنی ہی گرپن کاٹتے ہیں اپنے خنجر سے غلامی کی نگاہیں ماورائے شک نہیں جاتی غلامی کی کا ہے ما شک نہیں جاتی الجھ پڑتی ہے پر تو حقیقت تک نہیں جاتی یقین کی دولت ہے کوئی غلامی میں نکام آتی کلندر بولے غلامی میں نام آتی شمشیریں ندیر غلامی میں نہ کام آتی ہر شمشی میرا تدبیر جو ہوزاؤں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے سنجیر غلامی کی نگاہیں ماورائے شک نہیں جاتی الجھ پڑتی ہے پردوں سے حقیقت تک نہیں جاتی غلامی اپنے ہاتھوں اپنی زنجیریں بناتی ہے پہن کر پھر ناچتی ہے کلام جو لکایا اسکول نے ہوں میں وہ سنا سنا چھوڑا جالندری صاحب فرمندہ غلامی میں غیرت پہ قائم رہ نہیں سکتا غلامی میں بشر غیرت پہ قائم رہے نہیں سکتا صبر سے کوئی مصیبت سہ نہیں سکتا بات سبر سے کوئی مصیبت سہ نہیں سکتا غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے پہن کر تو کلانت کا خوشی سے بھول جاتا غلامی میں بشر عزت کے مانا بھول جاتا پہن کر تو کلا نت کا ہو گئی غلامی میں بشر عزت کے مانا بھول جاتا ہے پہن کرتا کلا نت کا خوشی سے پھول جاتا ہے سر پلندی کے نتاز سے ترتی غلامی سر بلندی کے نتاج سے ڈراتی ہے زمین پر, پر پیٹ, پیٹ کے بلری گننے کا ترسی کھاتی ہے غلامی دیکھتی دی ہے خوف, خوف جار ازم کے اندر کوئی ارادہ کرن لگن گے گلے جان کا خوف آ جانا یار مرنا چاہیے کدھر بنے گا غلامی گلامی ہے خوف جان